الله الرحمن الرحيم الحمد رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك وصحبه يا حبيب الله والصلاه والسلام عليك يا نبي الله نور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا یہ حدیث پاک جمع الجوامع سیوتی میں ہے حدیث نمبر ہے بائیس ہزار تین سو باون ڈبل ٹو تھری فائیو ٹو سلو علحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد وعلی ہی و بارک وسلم جہنم جس کو اردو میں دو بھی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال اور غضب کا مظہر ہے اور وہاں کی سزائیں بہت سخت ہیں کفار و فجار منافق و مشرقین کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا مقام یہ ساتویں زمین کے بھی نیچے اس کی آگ دنیا کی آگ سے ستر گنا زیادہ گرم آگ کے پہاڑ اور طرح طرح کے عذابات جہنمیوں کو دیے جائیں گے جہنم میں آگ کی وادیاں ہیں آگ کے کنویں میرے آگا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے ارشاد فرمایا مسند ابی یا حدیث نمبر سات ہزار دو سو تیرہ سات دو ایک تین جہنم ایک وادی جسے ہب ہب کہا جاتا ہے یہ حق ہے کہ اللہ ازل ہر عناد رکھنے والے جابر انسان کو اس میں ٹھرائے گا اور فرمایا بلال تم اس وادی کے رہائشی بننے والوں میں شامل ہونے سے بچتے رہنا اس حدیث کے تحت مفتی احمد یارخان نئی رحمۃ اللہ تعالی لے لکھتے ہیں چونکہ وہاں کی آگ بہت تیز ہے اور مجرموں کو یہ جگہ بہت جلد پکڑ لے گی اس لیے اسے ہب ہب کہا جاتا ہے جہاں ہب ہب نامی وادی میں ذلت و خواری کے ساتھ مجرموں کو رکھا جائے گا مفتی احمد یارخان نعمی لکھتے ہیں اس لیے وہ جگہ متکبر کفار کی ہے اناد حق یہ بات ماریوں کی معلومات میں لکھا ہے کہ حق بعد معلوم ہونے کے باوجود ہٹ درمی کرے ضد کرے اور ایسا کرنا حرام لکھا ہے مستقفر اللہ میرے علی سلا و السلام نے ارشاد فرمایا یہ کتاب العاء لتابرانی حدیث نمبر 1390 ہزار مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ کریم فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غم کے کنویں اور غم کی وادی سے اللہ تعالی کی پناہ مانگو عرض کی گئی غم کا کنواں کیا ہے غم کی وادی کیا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں ایک وادی ہے وادی دو پہاڑوں کے درمیان جو گہری جگہ ہوتی ہے اس کو وادی کہتے ہیں جس سے جہنم ایک دن میں ستر بار پناہ مانگتا ہے یہ وادی اللہ تعالی نے عابد و زاہد بننے والے ریاکاروں کے لیے تیار کی ہے استغفر اللہ استغفر اللہ عابد و زاہد بننے والے ریاکار اللہ تبارک و تعالی کی ناراضی کی صورت میں جہنم کے اس وادی میں ڈالے جائیں گے جس کا نام ہے جب حزن غم کی وادی غم کا کنواں اللہ کی پناہ ریاکاری کیا ہے باتنی بیماریوں کی معلومات یہ باتنی امراض میں سے ہے اس کی تعریف جو اس میں لکھی ہے وہ عرض کرتا ہوں امیر علیہ سنت نے نیکی کی دعوت میں ریا کاری کی تعریف یوں لکھی اللہ اضل کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے عبادت کرنا یعنی عبادت اس لیے کرنا کہ لوگوں کو پتا چلے کہ میں عبادت گزاروں میں نیک ہوں میں پرہیزگار ہوں اور پھر اس کے بدلے میں لوگوں سے مال کھینچے لوگوں سے تعریف کی خواہش ہو اس کی تعریف کریں لوگ لوگ اس سے نیک آدمی سمجھیں اس کو آنر دیں اس کو عزت دیں یہ ریا کار ہے اللہ کی پناہ اب حاجی اپنے آپ کو حاجی کہتے ہیں نہیں تھکتے عمرہ کرنے والے اپنی گنتی بھی یاد رکھتے ہیں بتاتے ہیں تحجد کی نماز پڑھتا ہوں تو بھائی کیا نیت ہے آپ کی بتانے کی ڈرتے نہیں کہ ریا جو ہے یہ اللہ تبارک و وادلہ کو پسند نہیں اور مفتی احمد یارخا نئیوی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں ریا کے بہت درجے ہیں ہر درجے کا حکم علیحدہ ہے بعض ریا شر اصغر ہے بعض ریا حرام بعض ریا مکرو بعض ثواب اس کی بھی صورتیں مگر جب ریا مطلقاً بولی جاتی ہے اس سے ممنوع ریا مراد ہوتی ہے اس کے اسباب کیا ہیں اس کے علاج کیا ہیں یہ اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے اس کے نقصانات کو پیش نظر رکھنا چاہیے پھر اس کے اسباب کا خاتمہ کرنا چاہیے اخلاص اپنانا چاہیے نیت کی حفاظت کرنی چاہیے دوران عبادت شطانی وسوسوں سے بچنا چاہیے تنہائی میں ہجوم میں یکساں عمل کرنا چاہیے نیکیاں چھپانا چاہیے اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے ایسے اوراد و وظائف کریں جس سے ریاکاری کاری سے نجات ملے تو جہنم کی وہ وادی جس کا نام ہے غم کی وادی غم کا کنواں جس سے جہنم بھی ایک دن میں یہ یعنی ڈیلی روزانہ ستر بار پناہ مانگتا ہے ہم بھی اللہ سے پناہ مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں غم کے کنویں سے بچا ہمیں غم کی وادی سے بچا اپنے کرم سے داخل جنت فرما یہ وادی ان کے لیے ہے جو عابد و زاہد بنتے ہیں ریاکاری کرتے ہیں ایمان طبرانی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں پیارے آکال سلاۃ و اسلام نے ارشاد فرمایا یہ المعجم القبیر میں ہے حدیث جو میں عرض کر رہا ہوں اور حدیث نمبر ہے بارہ ہزار آٹھ سو تین ون ٹو ایٹ زیرو تھی، فرمایا بے شک جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم روزانہ چار سو مرتبہ پناہ مانگتا ہے فور ہنڈریڈ اللہ تعالی نے یہ وادی امت محمدیہ علی صاحب صلاحت وسلام کے ان ریاکاروں کاروں کے لیے تیار کیے جو قرآن پاک کے حافظ غیر اللہ کے لیے صدقہ کرنے والے اللہ تعالی کے گھر کے حاجی اور راہ خدا میں نکلنے والے ہوں گے مگر ریاکار کار ہوں گے لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کریں گے اللہ کی پناہ ترمیزی شریف میں ہے جہنم اس کنویں سے ہر روز سو مرتبہ پناہ مانگتا اور ابن ماجہ شریف حدیث پاک کی جو کتاب ہے اس میں حدیث نمبر دو سو چھپن فائیو سکس اس میں ہے کہ جہنم بھی اس سے ہر روز چار سو مرتبہ پناہ مانگتا ہے مفتی احمد یارخان نعمی رحمتہ اللہ مر جو کہ شرح مشکلات ہے اس میں اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں یہ حدیث بالکل اپنے ظاہر پر ہے کیونکہ وہ جنگل بہت گہرا ہے اور وہاں سوائے غم کے اور کچھ نہیں اس لیے اسے غم کا کنواں فرمایا گیا دوزک کی چار حدیں افتی احمد یارخا نہیں بھی فرماتے ہیں ہر حد روزانہ سو بار اس وادی سے پناہ مانگتی یا تو وہاں پر مقرر کردہ فرشتے زبانیاں کنویں سے غم کے کنویں سے غم کی وادی سے پناہ مانگتے ہیں یا خود دوزک کی آگ اس غم کے کنویں سے پناہ مانگتی ہے صاحب مزید فرماتے ہیں ہر چیز میں شعور ہے جس سے وہ جانتی اور پہچانتی ہے صاحب مزید سمجھاتے ہیں خیال رہے کہ جیسے دنیا کی آگوں کی گرمی مختلف ہے گھاس پھوس کی آگ کم گرم ہوتی ببول یہ درخت ایک کانٹے دار ببول کی آگ ببول کے درخت کی لکڑی کی آگ بہت تیز ہوتی ہے اور پیٹرول اور اسپرٹ کی آگ زیادہ تیز ہوتی ہے اور بعض آگ لوہے اور فولاد کو گلا دیتی ہے ایسے ہی دوزک کی آگ بھی مختلف ہے تو غم کی وادی غم کے کنویں کے اندر جو آگ ہے وہ بہت زیادہ تیز ہے اللہ ہمیں اس سے پناہ عطا فرمائے آئیے بارگاہ رسالت سالت میں فریاد کرتے ہیں نار دو زخ سے بچا کر یا نبی نار دو زخ سے بچا کر یا نبی نار دو سے بچا کر یا نبی جنت اے نان حسین دیجئے جنت اے نانائے حسین اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم سے امان عطا فرمائے فرمایا اللہ من النار اللہ ہوما من النار اللہ ہوما من النار آمین حضرت سیما عمران قصیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے مجھے یہ بات پہنچی جہنم ایک وادی جبل الحزن نام کی ہے جس سے خود جہنم اس خوف سے روزانہ چار سو بار پناہ مانگتا ہے کہ اسے اس میں نہ ڈال دیا جائے کہ وہ اسے کھا جائے یہ وادی اللہ تعالیٰ نے ریاکاروں کے لیے تیار فرمائی ہے اور ایک بزرگ جن کا نام ہے بکر بن خنیس رحمۃ اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم روزانہ سات مرتبہ پناہ مانگتا ہے اس وادی میں ایک کنواں جب الحزن ہے جس کی یہ وادی ہے جہنم روزانہ سات مرتبہ پناہ مانگتا ہے اس کنویں میں ایک سانپ ہے جس سے یہ کنواں وادی جہنم روزانہ سات مرتبہ پناہ مانگتے ہیں اس میں سب سے پہلے نافرمان فرمان کاریوں کو ڈالا جائے گا جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ان کو کاری کہا جاتا ہے اور عام طور پر جو مشہور ہوتے ہیں تلاوت کرنے میں ان کو کاری کہا جاتا ہے وہ کہیں گے یارب بت پرستوں سے بھی پہلے ہمیں اس میں ڈالا جا رہا ہے ان سے کہا جائے گا عالم جاہل کے برابر نہیں ہے اللہ کی پناہ جو ریاکار ہے اس کو ڈر جانا چاہیے اور ہمیں کسی کو ریاکار کہنے کی اجازت نہیں ہے ہمیں کسی سے بدگوانی کرنے کی اجازت نہیں کہ یہ کاری صاحب کا رہا ہیں یہ حاجی صاحب رہا ہیں یہ فلاں مبلک یہ کریں یا فلاں ناتخوا رہا ہیں نہیں ہم اپنی خیر منائے ہم اپنے بارے میں سوچیں اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ حضرت بلال بن ابھی بردا رضی اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی جہنم میں کنواں ہے جس کا نام جب الخن ہے متکبروں کو تکبر کرنے والوں کو پکڑ کر آگ کے تابوتوں انہیں صندوقوں میں ڈال کر ان تابوتوں کو اس کنویں میں پھینک دیا جائے گا اوپر سے جہنم کو ملا دیا جائے گا اور پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا بلال بن ابی بردا خوف جہنم سے رونے لگے اللہ والے جہنم کے خوف سے روتے ہیں حالانکہ یہ نیکی کے کام کرتے ہیں اللہ تبارک کی فرما برداری کے کام کرتے ہیں فرائض کی پابندی کرتے ہیں واجبات کی پابندی کرتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ ولی وسلم کی سنتوں کی پابندی کرتے ہیں پھر بھی روتے ہیں اور ایک ہم کہ گناہ بھی کرتے ہیں اور ڈرتے بھی نہیں ہیں وہ نیکیاں کر کے ڈرتے تھے اور یہ نیکوں کی پہچان ہے یاد رکھیے کہ وہ نیکیاں کر کے ڈرتے ہیں اور ہم جیسے ہیں کہ گناہ کر کے بھی ڈرتے نہیں اللہ کی پناہ اللہ کی پنا حضرت سینا کاب احبار علی رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں بہت سے تنور تن ہیں دنیا کے تندور بھی کہتے ہیں تنور تن بھی کہتے ہیں جس میں روٹیاں لگائی جاتی ہیں نان لگائے جاتے ہیں اس میں تو آگ ہی آگ ہوتی تو جہنم کے نچلے طبقے میں تنور تن ہیں اس کی تنگی تمہاری نیزوں کے نچلے حصے میں لگے لوہے کی مانند اس طبقے کا نام جب الحد لوگوں کے اعمال کے حساب سے ان کنو میں ڈالا جائے گا اس کے بعد ان کنو کو بند کر دیا جائے گا اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ اللہ عما چرنی من الناب اللہ ہوما چرنی من الناب اللہ مجرنی منار آمین آئیے بارگار سالت میں فریاد کرتے ہیں ناری دو سے بچا کر جان دیجیے جنت اے خوشین دیجیے جنت اینان حسین حضرت شبیر و شبل کے توفیل یا نبی حضرت شبیر و شبل کے توفیل ٹال دو آفت اے, اے حسین دو آفت اے, اے حسین تو آج کے ہم سلسلے میں سنا کہ ریاکاری کاری جہنم میں لے جانے والا کام ہے کہ غیر اللہ کے لیے انسان عبادت کرے مال بٹورنے کے لیے نیکی کا کام کرے لوگوں میں عزت بنانے کے لیے نیکی کا کام کرے عزت بنانے کے لیے حج کرے اللہ میں اس سے بچائے اور اخلاص کی دولت عطا فرما دے میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو کر خلاس ایسا عطا یا عہی امین امین امین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی علیہ وآلہ وسلم